اندر بھی درشک موبائل بند کر لیں جس میں گھنٹی نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ سیکورٹی ساتھ جماعت کیا آئے ہیں اگر آ گیا لگ لگ کے بیٹھی جگہ کم ہے اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ فرمائے احمد ہو فلا رستہ سے وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسهده والسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في الحمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راتعون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة محترم بذلقو دوستو ورذيضو شہری جمعیت علیہ حدیث کولکاتہ جس کے میں اعلی جناب جمال الدین خاص صاحب ہیں اس کے زیر اختمام آج ان کی سفر اور غالباً یکم ربی لوبل کی شب میں متعدد تیس نومبر برائٹ ہال کی مسجد میں مسجد توحید مسجد توحید, مسجد توحید مسجد توحید میں یہ میری پہلی آمد ہے اللہ رب العالمین اس جمیت کو اس جماعت کو اس اتحاد کو جو شاہی جمیت اہل عدیض کولکتہ کے تحت آپ حضرات کا ہے اس اجتماع کے اس اصطحات کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس جماعت ہپا جماعت حل حدیث میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کو جس میں جگہ کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ کشادہ بنائے اور جو آپ کے یا منتظمین مسجد کے یا ذمہ داران جماعت کے جو پیش نظر ہے کہ اوپر کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ دلوا دے تو مسجد کی توسیع ہو یا اثر ہو اس کی تعمیر ہو اللہ رب العالمین اس کار خیر ہو جمعیت کے لیے جماعت کے لیے اور تمام نمازیوں کے لیے جماعت کے ذمہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور اس مسجد کے اوپر جو صاحب سکونت پذیر ہیں رہائش پذیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی مسجد کی محبت ڈال دے کہ وہ کم سے کم پیسے پر اگر ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں وقف للہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یا ایک مناسب قیمت پر اس مسجد کو وہ حصہ دے دیں تاکہ یہ پوری مسجد مسجد رہے اور انشاءاللہ اللہ حسن نیت کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب ان چند کبھی کلمات کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں جو تقریب بیس گھنٹے یا چالیس منٹ تک چلے گی ہمارا موضوع سخن نماز کی فضیلت ہم بغیر کسی طولانی تمیید کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی کے عادی ہیں کہ تقریب کے شروع میں لمبی تمید نہیں کرتے یہ کچھ بات تھی جو میں نے اب تک کہی وہ صرف اس لیے کہ اس مسجد میں میری پہلی آمد ہے اور مسجد کی جو ضرورت ہے جس سے میں واقف کرایا گیا ہوں اس سلسلے میں میرے جذبات تھے میری طرف سے دعائیہ کلمات تھے جس پر یا جن پر آپ حضرات نے آمین کہا اللہ تعالیٰ قبول کر اس حد تک میں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی تھی سیدھے سیدھے موضوع پر آتے ہوئے یہ آپ حضرات سے ارض کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ ابھی سب یہاں نمازی بیٹھے ہیں اور صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور شہر میں ہونے کی وجہ سے میرے خیال پر کے مطابق ان پڑھ بھی بہار کے پڑھے لکھے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت یا کہہ کلمہ کلم شہادتین ارشد اللّہ وحد اللہ شہ نکلا ہوا شہد اللہ محمد العبد اور اصول کے اقرار کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے اسلام میں وہ نماز ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ کسی کا اسلام اس وقت تک اپرو نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز کی ادائیگی نہ کرے جب تک نماز کی ادائیگی نہیں کرتا اس کا اسلام موقوف مانا جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نماز کا وقت ہونے سے پہلے مر جائے کلمہ اس نے صرف دل سے پڑھا زبان سے کی اقرار کیا اور نماز ظہر کا مثلاً وقت ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا صبح دس بجے مسلمان ہوا تھا ظہر کا وقت آنے سے پہلے مر گیا تو انشاءاللہ جنت پہ جائے گا لیکن اگر ظہر کا وقت ہو گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب کہ اس کا اسلام نہیں ہے موقوف ہے اس کا اسلام نماز کے اوپر انتابو وہ اقوام و صلاطا وہ آت الزکات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی صرف شرک سے توبہ کر لینے سے اور گلمہ پڑھ لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نماز پیدا نہیں کریں اس طریقہ نے فرمایا صلی اللہ سلاتنہ جس نے ہماری نماز پڑھی اور قبلہ کا ہماری استقبال کیا کیونکہ نماز یہود نصارہ کے یہاں بھی ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں اس لیے آپ نے یقین لگائی کہ جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کا استقبال کیا اس شرط میں یہود نسارہ چھٹ جائیں گے کیونکہ وہ کعبہ کی طرف قبلہ نہیں کرتے وہ اکلا زبی حتنا اور مسلمانوں کا ذبیہ اس میں کھایا تو وہ مسلمان ہے اور اس کا ذمہ لاگو کرتے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید و رسالت کی اقرار کے بعد نماز جیسا کہ آپ حضرات حدیث جبرین کے حوالے سے جانتے ہیں کہ حضرت جبرین نے جب اسلام کا ڈیفینیشن معلوم کرنا چاہا تو کامل اسلامی رسول اللہ تو اسلام اللہ اللہ وانا محمد رسول و تقیم و سلاۃ شہادتین کے بعد نماز قائم کرو زکات زکات دو و تسوم رمضان, رمضان رمضان کا رزر و تحت ضلع تھا یہ سبیلا اور اگر طاقت ہے تو کابت اللہ کا تو توحید و رسالت اقرار کے بعد اسلام کا دوسرا رکن کہہ لیجیے یا عبادات میں پہلا رکن کہہ لیجیے پہلا رکن ایسے کہیے تو اسلام کا دوسرا رکن پانچ ارکان میں سے دوسرا رق اور عملی ارکان میں سے یعنی توحید و رسالت کے بعد جو عبادت ہم عملی طور پر انجام دیتے ہیں چاہے بدن سے ہو یا مال سے ہو اس میں پہلی عبادت نماز اور الحمدللہ الحمدللہ اس کا مقام اور مرتبہ یوں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مکی اس تیرہ سال زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گندگی فرض ہوئی یا فرض کی گئی وہ نماز دی جو لہر المعراج میں فرض ہے چاہے وہ لہرود المعراج جب ہوئی ہو مختلف اقوال ہیں صحیح قول یہ ہے کہ دسویں سال نبوت کے اور کسی نکاح گیارہویں سال تو گویا کہ ہجرت کے دو سال یا تین سال قبل کس مہینے میں ہوئی اس میں بھی بڑا اختلاف چیز جائیں کہ کون سی تاریخ ہے۔ اور اگر یہ مال بھی لیں کہ کوئی متعین تاریخ کے اندر میرا نصیب ہوئی جیسا ہم کو تو اس موقع پر کوئی اہتمام کرنا مسجد کو چراغا کرنا جیسا کہ اہل البت کرتے ہیں یہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے وہ عمل بھی دیکھو گا اگر دین تاریخ متعین بھی ہو جائے تو بھی اس موقع پر ہمارے لیے کوئی اجتماع کرنا ثابت نہیں ہوا چونکہ ثابت نہیں اور یہ احداث کے دین ہے دین میں بدت کرنا ہے تو میرا میں اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں جو ایک بندگی اپنے نبی پر فرض کی آپ کے ذریعے کی امت پر سے فرض کی وہ پنجگانہ نہ نماز اور کہاں فرض کی اشک کے اوپر فرض کی اشرف مقام پر اشق کے اوپر فرض کیا یہاں اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام تھے وہاں جیبری نبی نے علی والسلام کا واسطہ نہیں تھا ڈائریکٹ رفتال نے کلام کیا اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ کلیم الرحمان اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے دو انبیاء کرام ہیں ایک حضرت بوسا کلیم الرحمان جن کا لقب ہے اللہ تعالیٰ سے گستگو کرنے والے اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم الرحمٰن ہیں ہاں دیکھیے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ کا دیدار نہیں ہوا دیدار نہیں ہوا مسلم شریف میں روایت ہے اب فالی رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ ہل راحی کا رحبت کیا آپ نے لہلت المراج میں اب کو دیکھا تو آپ نے کہا ہوگا نور انا آ رہا ہے نور ہے پر نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں تو دیدار تو نہیں ہے باقی رہا گفتگو ہے ملاقات اور رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہے جمنیل کے واسطے کے ذریعے تو بلا واسطہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے جو بندگی عرش کے مولا پر فرض کی اشرف مقام اور اعلیٰ مقام پر وہ عبادت نماز اور صبح ہو کر کے ظہر کے وقت حضرت کی تشریف لائے اور انہوں نے جب کہ بعد دکھ رہے پانچ نمازوں کا اول وقت اور دوسرے روز ہر نماز کا آخری وقت فرق کر کے بتا دیا کہ اصلاح مابین حاضر وقت ہے نماز اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے درمیان کے وقت میں ہے زہر کو جیسے سرو ڈھلا اور جیسے ہی ایک مثل سایہ کسی چیز کا ہوتا ہو ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے کا الوقت و مابئی اصل کی نماز پڑھی جب یہ ہر چیز کا سایہ ایک مثر ہو گیا تو شروع کیا اور دوسرے دن جب دو مصر سایہ ہوا تو اس نماز سے فارغ ہو گئے اب یہاں لوگوں کے یہاں دو مصر سایہ ہونے پر اذان ہی ہوتی ہے پھر پندرہ منٹ کا انتظار ہوتا ہے اور خاص کے چھوٹے دنوں میں جانے کے دنوں میں تو بالکل سورج درد آلود ہو چکا ہوتا ہے جس کو مکروح وقت کہا جائے یا جا کہہ لیجیے کہ منافقین کی نماز ہوتی تو کہا دیا کہ ایک مصر سے دو مصر کے درمیان مغرب کا وقت دونوں دن ایک ہی وقت میں پڑھا لیکن مدینہ آ کر کے نبی سرادر میں فرمایا کہ مغرب کا وقت سلاط المغرب یا وقت المغرب مالم یغبی شفق جب تک شفق نہ ڈوبے یعنی آسمان کے پشمی کنارے پر ڈوبنے کے بعد جو لالی ہوتی ہے جب تک کہ وہ لالی نر سوخی غائب نہ ہو اس وقت تک ہے تو گویا کہ سما گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ تک مغرب کا وقت ہے اس میں جو بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں جس وقت بھی ادا کرتے ہیں وہ نماز آپ کی ادا ہوتی ہے جب شفق ڈوب جاتا ہے یعنی سوا گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ادا کرتے ہیں تب وہ وقت عشاء کا داخل ہو جاتا ہے عشاء کا وقت اس وقت سے لے کر کے پسندیدہ وقت آدھی رات تک ہے. آدھی رات کیسے سمجھیں گے مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کی اذام کے وقت تک کے درمیان کی ساعت آپ گن لیجیے کہ کتنا گھنٹہ کتنا منٹ ہے مغرب کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے فجر کی اذام کتنے بجے صحیح ہوتی ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیجیے رات وہی ہوگی اس کے بعد وقت مکرو شروع ہو جاتا ہے یا معذوروں کے لیے ہوتا ہے کوئی سو گیا تھا اب جگہ ہے آدھی رات کے بعد یا حج حائز سے پاک ہوئی ہے آدھی رات کے بعد تو اس کے لیے یا کوئی بچہ بالغ ہوا ہے تو اس پر نماز فرض ہے تو اس طریقے سے یا کوئی کافر مسلمان ہوا ہے آدھی رات کے بعد تو اس کے لیے شٹ ہے اور فجر کی نماز پاشاء اللہ تروے فجر صادق سے لے کر کے غروب آفت, تروے آفتاب سے پہلے پہلے تک ہے لیکن نویس رتن ہمیشہ اندھیرے میں غلط میں نماز شروع کرتے تھے اور غلط میں ہی ختم کیا کرتے تھے کہ نماز کے بعد آدمی اپنے بغل کے ساتھی کو ہی پہچانتا تھا سڑک سے گزرنے والی عورتیں جو چادروں میں ڈھکی ہوتی تھی نہیں پہچانی جاتی تھی لباس اور پوشاک سے کیونکہ ہر آدمی اگر باہر دکھتا ہو اور آپ سب کے گھر کی عورتوں کو گزارا جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی کی چال ڈھال کیا ہے کون سا لباس وہ پہنتی ہے کس رنگ کا آپ نے چپل دیکھا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اپنی بیوی کو پہچان لے گا کہ یہ میری جانے لیکن صاحبہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اپنا باہر اتنا ہوتا تھا کہ مسجد کے نمازی باہر سے گزرنے والی عورتوں کو اندھیرے چادر اوڑھے ہوئی تھی تو چادر کو تو, تو اس کے چہرے سے تو آدمی دل میں بھی نہیں دیکھ سکتا پہچان سکتا تو مطلب یہ ہے کہ کپڑے سے اور چپل سے بھی وہ پہچانی نہ جاتی تھی کہ باہر اندھیرا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے لے کر آیت تک کی تلاوت بھی کرتے تھے اتنا اردی اور کی نماز کرتے تھے بہرحال بات نماز سے ہی متعلق ہے لیکن کہیں اور نکل جائیں گے ہم تو پھر آپ کو پلٹاتے ہیں کہ اس طریقے سے پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی اور حضرت جبریل امین کے پریکٹیکل ہی نماز ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کا علم ہوا شروع میں نماز دو دو لگت فرض ہوئی تھی سوائے مغرب کے وہ شروع سے ہی تین تھی اور سوائے فجر کے کہ وہ دو پر ہی باقی رہی البتہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ربائی نمازیں کر دی گئی زہر اثر اور عشاء کو چار رکت کر دی گئی مغرب تین کی تین رہی اور فجر دو کی دو رہی مسافر کے لیے زہر اثر مغرب عشاء دو رکت پڑھنا افضل ہے سفر میں مغرب تین کا تین ہی پڑھیں گے یہ نہیں کہ شاید مغرب دو کر دیں گے ایک شاہ سے میری ملاقات ہوئی کافی انگریزی انٹلیکچل آدمی تھے انہوں نے پوچھا کہ مغرب کی نماز ایسے ہی مسافرت میں ہم نے کہا دو تین رکت کہا, میں نے زندگی پر دو ہی رکھت پڑھا ڈیڑھ تو پڑھ نہیں سکتے تھے تین کا آدھا ڈیڑھ تو ہم دو پڑھتے رہے کہ اللہ اللہ اللہ آپ اتنی مدت کے بعد سوال کریں جی یہ سوال پہلے کیوں نہیں کیا ارے قصر ہے چار والی رکت والی نماز ہے تین کی تین ہی ہوگی اور بجر دو کی دو ہی ہے بہرحال تو اس طریقہ سے گویا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ دے اور اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ بندے پڑھو گے پانچ وقت کی نماز اور سواب لکھیں گے پچاس وقت کی نماز تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کی اہمیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ نماز فرض ہوئی ہے عرش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیدھی سیدھی بغیر واسطے سے جی اور سب سے پہلا فریضہ ہے سب زندگی میں تیرا سارا زندگی میں کوئی بندگی فرض نہیں ہوئی سوائے اور اسی طریقہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے جس کی آپ نے امت کو کی ہے آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ یہ ہے السلات اور سلاد وما ملکت امام حکم نماز نماز آخری مسیحت ہے اکومت کو اور جو تمہاری ماتحت ہے جو تمہارے ماتحت ہیں جو تمہارے نوکر چاکر ہیں جو تمہارے لانڈی غلام ہیں یا یہ کہ جو تمہارے ماتحتی میں ہیں تمہاری بیوی اور بچے یا نوکر چاکر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ خاتون و متعارت کرنا تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جی یہ حقوق العباد میں احسان ہوا اور عبادت اللہ تعالی کا سب سے اہم حق ہے بندے کے اوپر اور اس میں نماز سب سے محتمشان عبادت ہے اس لیے آپ جاتے جاتے دنیا سے فرما رہے ہیں ازسرا ازرا و میمانت اور آخری دیدار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صحابہ کے کا آخری دیدار جو کیا تھا وہ سوموار کے دن جو موت کا دن تھا اس کی فجر کی نماز میں جہاں امامت حضرت البر صدیق اور کی رہی تھی آپ نے پردہ خبرے کا ہٹایا دیکھا مسکرائے تو حضرت ابوبکر بکر صدیق نے سمجھا کہیں ہم جتنے میں تو نہیں پڑ گئے گئے تو پیچھے ہٹنا چاہا اور صحابہ کرام کو یہ لگا کہ کہیں نبی نویسرا نکلے اور ہم آپ کی ابتدا میں نماز نہ پڑھے ہم نے گویا کہ ان کی اقتدا سے ابو کی ابتدا سے ہم کو نکلنا پڑے اور ان کی میں نماز پڑھانا پڑے تو کہیں یہ ہمارے لیے فتنا نہ ہو کہ ہم نے ایک نماز چھوڑی اور دوسری نماز کی اثر نو نیت محمد کے پیجے کی لیکن پھر آپ نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جاری رہو نمازے کرتی نہیں رہو مسکرائے اور پردہ گرایا پھر آپ نے اپنی امت کو کبھی نہ دیکھا تو آخری دیدار امت کا کیا جب وہ نماز میں تھی اور ابو بکر صدیق کی امامت پر متفق تھی آپ خوش ہوئے کے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کو قبول کر لیا ہے اور الحمد للہ کرام میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیت کر اور اختلاف امت کا ختم ہو گیا یہ ظالم لوگ ہیں شیعہ جن کے دل الٹے ہوئے ہیں رواقص کے جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا جس کو شیخین نے ابو بکر عمر رضی اللہ علیہ نعوذ باللہ اور صحابہ کے نے زبردستی حضرت علی سے چھین کر ابو بکر کو پھر عمر کو پھر اسمرپ کیا ولاثلہ تو آخری وصیت بھی السل غوما وما کا تیرہ اسی کے ساتھ اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے نماز کی اہمیت اور فضیرت کے اوپر یہ بیان چل رہا ہے کہ سب سے پہلے بندے کے عملوں میں جس عمل کا حساب و کتاب اللہ رب العیل قیامت عمل کے دن فرمائے گا وہ نماز کا اور بندوں کے معاملات میں یہ میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی اور بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے ناق خون کا معاملہ ہوگا سب سے پہلے ناحب خون کا معاملہ ہوگا اور ایک خریدے سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کا دونوں حدیث میں کیسے تصویر دیں گے اللہ کے حق کے سلسلے میں نماز پہلے اور بندے کے حق کے سلسلے میں نہ حق خود کا حق مقدمہ بھرا اگر نماز درست ہوگی تو بقیہ اعمال پر نظر کی جائے گی اور اگر نماز درست نہیں پائی گئی تو بقیہ امال کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا صحیح حدیث है. ہے اول ما بھی العبد جو القیامت صلاح سب سے پہلے بندے کے عملوں میں اس کا حساب و کتاب جس عمل کا ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی جس کی نماز درست پائی گئی اللہ جس کی نماز درست پائی گئی سنت کے مطابق پائی گئی فقط افلا و انجا وہ کامیاب رہا اور جس کی نماز فاسد ہوئی وہ خط خواب و خس وہ دھوکے اور گھاٹے کا شکار ہوا اس کے بعد رب العالمین فرمائے گا کہ جن کی فرد نمازوں میں کوئی نقص اور کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عمض حل اب جب میرے بندے کی نفلوں کو دیکھو کیا اس نے نفل نماز پڑھی بھی ہے تو اگر نفل نماز ہے تو فرد میں جو قومی جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو نفل سے پوری کر دے اور اس طریقے سے اس کی نماز قبول کر لی جائے گی اور یہی حال روزے کا ہوگا یہی دقات کا ہوگا کہ اگر روزے میں مثال کے طور پر کچھ بتمیزیاں ہو گئی ہے روزے کے آداب کا ہم نے خیال نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو بندے کے پاس نفیج ہے اسے پورا کر لو کی کے فرق زکوات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو نقلی صدقے جو کرتے رہے ہیں ان کو دیکھ کسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ تمام اعمال کے اندر دیکھا لیکن اگر نماز کسی کی درست نہیں پائی گئی یا یہ کہلو لو کہ بغیر نماز بے نمازی مڑا تو پھر اللہ رب اللہ اس کے نماز کے علاوہ کوئی دوسری بندی کو دیکھے گا بھی میں. اٹھا کے اس کو جاننا اللہ اس لیے میرے بزرگ دوستوں بڑا مقام ہے اسلام میں نماز کا بڑا مقام ہے اسلام میں نماز کا اور اس کو سچا مومن جس کا دل زندہ ہے جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے وہ اس کو خوب محسوس کرتا ہے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کرتا. اور قلب کا سکون نفس کا اطمینان قلب کی راحت دلوں کا قرار نماز کرتا. چنانچی نے فرمایا صحیح حدیث ہے سنن نے میں حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے جو اے رت قرت و عئی سے سلاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور آپ جب پریشان ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے ہیں ارے یا بلال ہم کو راحت پہنچاؤ آرام پہنچاؤ بلال اذان دو نماز پڑھیں گے تو ہم کو راحت اور سکون ملے گا اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی بے چینی لاحق ہوتی تو فوراً آپ نماز کی طرف مائل ہوتے اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کی وہ الجھن آپ کی وہ پریشانی آپ سے دور کر دیے گئی ہوتی سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا یادین بےصبر وہ سلام اللہ عرصہ برین اے ایمان والوں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مشکلات اور مسائل پر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے یہ عبادت ہے اور یہ رحمتی الہی کے حصول کا اور نزول کا بہت اہم سبب ہے تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہ اور صبر کرو کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں عبادت کی ادائیگی میں عبادت کی ادائیگی میں صبر کریں بغیر صبر کے عبادت نہیں ہوگی دور سے چل کے مسجد کو آنا ہے یہاں پر کہیں بھی صحیح اور عقیدہ لوگوں کی مسجد نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک میل سے آپ کو آنا پڑتا ہو اور آپ آ رہے ہیں اصل کے وقت میں کاروباری مصروفیت آ رہے ہیں فجر کے وقت میں سونے کا لطف لے رہے ہیں آپ لیکن آزان کی آواز کے ساتھ اس کی مسجد میں آ رہے ہیں بغیر صبر کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی مال اتنی زندگی میں محنت سے کماتے ہیں اور اس میں لاکھوں روپئے اگر زکاط کا نکلتا ہے تو آدمی کی ہری سانہ کریت اور شیتان رئی کی سازش اور چالواز اس کو منع کر دی ہے تھوڑا کم دو جی لیکن وہ دیتا ہے اور صرف وہی نہیں دیتا ہے بھر دیتا رہتا اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جو پوری پوری مسجد کی اکیلے تعمیر کرتے تو بےغیر صبر کے نہیں ہوگا رمضان کا روزہ ہم لوگ کئی سالوں سے رکھنا اور کئی سال تک اور رکھیں گے سخت گرمی اور دھوپ چلاتی ہوئی اور لمبا مہینہ ہوتا ہے بےغ سبر کی کوئی عبادت نہیں ہوگی اسی طریقہ سے گنا کے چھوڑنے میں بھی صبر گناہ بہت پور لذت ہے شراب نوشی زیناکاری جوا بازی رشوت خوری سود خوری یہ سب شہوارن چیزیں ہیں جو انسان کے لفظ کو نچرانی پسند ہیں. اس پر لگام لگانا ہے کنٹرول کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے بڑی تکلیف ہوگی جب ہی تو اللہ تعالیٰ کی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ارش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کو کسی حسین و جمیل خاندانی اور مالدار عورت نے اپنی طرف بلایا ہو برائی کے ارادے سے اور اس نے کہا ہو انی اقاف اللہ ہم اللہ سے رہتا تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی سب اور مشکلات اور وسائل سے جو ہماری زندگی گزرتی ہے کبھی جان پہ مال پہ کبھی اولاد پہ کبھی کاروبار پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں برے اثرات آدمی ہل جاتا ہے اچھا سا کاروبار تھا گر گیا ہے جمال بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا جی مشکلات اور وسائل کی دنیا ہے اور اس میں انشاءاللہ مومن صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے نعمت پاتا ہے شکر کرتا ہے تو خیر ہے مشکلات اور مسائل سے دوچار ہوتا ہے صبر کرتا ہے تو خیر ہے مومن کے ان اجب مومن کے معاملے میں کیا یہ اچھا معاملہ ہے مومن کا اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے لیکی پہنچتی ہے تو رب براضمین کا شکر ادا کرتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے دونوں ہی حالت میں اس کے لیے بھلائی ہے اسی کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کے لڈو تو, تو مصیبت اور مشکلات کے وقت میں نماز بہت بڑی چیز ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر السلاق بھی تھے اور کثیر الصدات بھی تھی جی رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا نعمت الہی کا بہت بہترین شکریہ ہے نماز بہترین شکریہ ہے حضرت داود علیہ سلاط وسلام اللہ رب العالمین کے کانا عبد الشکورہ بہت شکرگزار بندے تھے آدمی حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی ملاقاتی جاتا کسی بھی وقت جاتا تو نماز پڑھتا ہوا پڑتا دن اور رات کے جس حصے میں جاتا حضرت داؤود علیہ السلام صلی اللہ جانے والے کو ملاقاتی کو ویٹ کرنا پڑتا جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ملاقاتی ہی ہوگا اچھا ٹھیک جی. پھر وہ گیا پھر نماز میں لگ گیا پھر کوئی آیا تو نماز پڑھنا جی ہم ہمارا پانچ وقت کی نماز تھی کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ سلاۃ الہر بھی پڑھتے تھے جی اور اس کے بعد ایک دن زندگی میں فوت ہوئی زہر کے بعد کی دوڑی کر سنبت تو زندگی بھر اصل کے بعد اس کی قدا کرتے رہیے آپ کی خصوصیت تھی. کہ جو عمل ایک مرتبہ کرتے تھے زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی زندگی بھر پڑتے رہے ہمارے لیے کہ جب ہماری قضا ہو تو ہم اصل کے بعد اس کی قزا کر سکتے ہیں فرض کی بھی اور نفل کی بھی لیکن روی ایک مرتبہ قضا ہوئی زندگی میں پڑتے رہے تو زمین. ایک دن خزا ہوئی باقی آپ کی عادت ہے کہ جو عمل ایک مرتبہ کیا اس کو ہمیشہ کیا جی پھر اس کے بعد رات میں تحجد پڑھتے لمبا قیام کرتے اور پوچھا جاتا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں یعنی آپ گناہوں سے پاک پاکوں صاف ہے پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں افلا آپ کو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بھر یعنی سب سے زیادہ احسان اللہ نے مجھ پر کیا ہے تو سب سے زیادہ مجھے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تو اللہ رب العالمین کے احسانات کی شکر گزاری سب سے بہتر طریقہ اس کے لیے یہ ابھی نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی ہم سنا کرے زبان سے پھر جس کو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے نعمت کے حساب سے اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کرے تو یہ شکر گزاری ہے نماز کی اور نماز انسان کے اخلاق کو روشن کرتا ہے مزین کرتا ہے اس کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے برائی اور بے حیائی سے نماز انسان کو روکتی ہے رب العالمین نے فرمایا واقعی میں سلاد ان کا سلاد تنہا انفاشا اور ملک ور ذکر ہوا بے شک نماز انسان کو فحشا سے ایسا گناہ جو اپنی سنگینی میں انتہا کو پہنچا ہوا ایک دم واحت گنا بہت برا گناہ اور قرآن مجید میں خاص طریقے سے اس کا اخلاق ہوا ہے انہیں حکا نفا تقربہ حکا نفاح سبیرا بدکاری فہش پر فحش کا استعمال اور اسی طریقے سے اغلام بازی پر مرد مرد کے ساتھ جو سیس کرتا ہے اس پر اور ایک بات اور سن کر کے آپ چونکیے گا کہ مالدار آدمی اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تنگی کے خوف سے تو اس کو بھی بے حیائی سے پڑھانے تبھی کیا یہ بات پر چوکیے گا ایک آدمی مالدار ہے اللہ صاحب حیثیت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا فقر و فاقہ سے ڈرتا تنگی کا شکار ہو جاؤں گا تو حدیث تو یہ کہہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مال ستے سے کم نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین نے صدقہ دینے والوں کی مثال بتائی کہ ایک دانہ ہے جو زمین میں بویا جائے اور اس سے سات بالیاں نکلے جی اور سات بالیوں کے اندر ہر بالی میں سو سو دانہ ہو گیا سات سو اور اتنا ہی نہیں ولہ یہ ذائقہ لے بھائی کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری نیت کو دیکھے گا تو اس سے بھی آگے بڑھا دے لیکن اگر صاحب استطاع اور حیثیت آدمی تنگی کے خوف سے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کو بھی بے حیائی کہا گیا ہے بے حیائی دلیل بڑان کہتا ہے اشیطان ہو الفقر و اللہ ہو یا عید وقم و شیطان تم کو فقر و فاقے کا خوف دلا کر بھکمری اور تنگی کا خوف دلا کر یا مول کم تم کو بے حیائی کا حکم دیتا یعنی وخالت کا یہاں پر دینا کاری اور اغلام بازی مراد نہیں ہے شیطان فقر و فاقہ اور تنگی کا خوف دلا کر تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی بخارت کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین تم سے مغفرت اور مالداری کا وعدہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو محافر فرمائے گا اور مالدار سنا دے گا تو نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور خلاف شریعت, شریعت کام سے روکتی ہے کیوں اس کو ذرا سوچیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اگر واقعی دل سے نماز پڑھتا ہے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے اگر اس کے دل میں کبھی کسی برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے جی. مثال کے طور پر کسی لڑکی کے ساتھ دنا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے جی. اگر وہ اس راستے پر چلتا ہے اگر مومن ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل اس کو بلامت کرتا ہوگا کہ میاں آخری نماز کیوں پڑھتے ہو پانچ وقت کی نماز کی اتنی پابندی کرتے ہو ما شاء اللہ چہرے پر شرعید داڑھی رکھے ہوئے ہو کیوں نماز پڑھتے ہو تو دل, دل سے یہ جو آواز آئیں گے کہ اللہ کے خوف سے پڑھتا ہوں اور اس کی جنت کی لالچ میں پڑتا اللہ کی محبت میں پڑتا یہ جواب آئے گا نا کہ اللہ سے محبت ہے اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں اللہ کی عذاب کا جہنم کا ہم کو خوف ہے تو پھر یہی دن کہے گا کہ جب یہی بات ہے تو تم پھر کس راستے پر جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کون سا عمل کرنے جا رہے ہو جس آگ سے بھاگنے کے لیے تم مسجد کی راہ میں آتے ہو مسجد میں آتے ہو پھر تم اسی جہنم کی راہ پہ لگ رہے ہو آدمی سوچتا ہے احساس کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے ارادہ کیا بخاری شریف کے بیچ میں منہم بچائی عمل ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اس کو انجام نہیں دیا راستے سے لوٹ آیا تو کوتے پتلو ہسانا اس کے کھاتے میں ایک نگری کیا برائی کا ارادہ کیا اور اللہ کے خوف سے بھاگایا لیکن برائی کے ارادے سے نکلا لوگوں کے ڈر سے بھاگایا کامیاب نہیں وہ اپنے مقصد کے تو بھاگایا پکڑا جاتا ہے اس نے بھاگ آیا سب تو گناہ لکھا جائے کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا لیکن اگر اللہ کے خوف سے بھاگا ہے تو اس کی جگہ پر اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کر بھی لیتا ہے تو دس نیکی لکھی جاتی ہے اور دس سے سات سو گنا لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی اللہ لکھتی چاہیے لکھی. تو یہ ہے نماز جو انسان کو بے حیائی عمر ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے پانچ وقت کی اور اس کے علاوہ بھی رشوت لیتا ہے سود کھاتا ہے لوگوں کو دھوکے دیتا ہے بدکاری کرتا ہے یا کسی طرح کے اخلاقی جرم میں اور شریعت کی حرام کردہ کاموں میں ملوث ہے تو اس کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کی نماز صرف رسمی تو نہیں ہو رہی ہے اللہ کے پاس مقبول شاید نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر مقبول ہوتی تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوتا زندگی پر ضرور اس کا اثر مرتب ہوتا ہر چیز کا اچھا یا برا اثر مرتب ہوتا ہے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے لیکن نماز کا اچھا اثر اللہ ہوتا ہے کہ بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی جائے انسان بہیائی اور بڑائی کے راہ لگا لگاؤ اور نماز پڑھ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو صرف ایک رسم کیا جائے گی اور کی بیٹھی لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہے ورنہ اگر نماز اللہ کے پاس مقبول ہوتی تو اس کا اثر ضرور اس کی زندگی پر بڑھتا ہوتا ہے اور نیکی جب مقبول ہوتی ہے اللہ کے پاس تو انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک نیکی کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری یوں آدمی نیکی کے راستے میں لگا رہتا ہے تو یہ تو اسی ضروری نماز کو خوشو خو کے ساتھ یہ دو لوگ بڑا مشہور ہے سنتے ہوئے خوش خوشو کا تعلق دل کے خوف سے اور اس کے اندر عظمت اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے دل میں اللہ تعالی کا خوف رکھتے ہوئے اور خضو کا تعلق ہے اعضا اور جوارے سے پور سکون طریقے سے نماز پڑھو ابھی سجدے گا آپ کی نظر ہونی چاہیے یا کاؤں پر نظر ہونی چاہیے یا چلو اگر آگے بھی ہو تو نظر چل سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے دیکھیے گا کہ بلا وجہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے چشن سے دیکھ رہا ہے کچھ لوگوں کو بلا وجہ بھی دیکھیے گا کہ گاڑی کے بالوں سے الجھا ہوا ہے کچھ کپڑے سے الجھا ہوا ہے جی موبائل ہے اگر کھلا رہ گیا تو اس کو دبا دے گا بند کر دے گا پھر ایک سیکنڈ میں موبائل آتا ہے یہ نہیں کہ اس کو پورا دا کے بند ہی کر دے یا اس کو لے کر کے بند کر کر کے رکھ لے انشاءاللہ نماز اللہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بار, بار بار کٹ کرے گا بار بار اس کا موبائل اور آدمی کی ایک اگر کسی کا موبائل نہیں اٹھا کسی ضرورت میں ہوگا بات سے. باتھ روم میں ہوگا نماز میں ہوگا کہیں بھی ہوگا فوراً دیکھیے گا دس سیکنڈ میں ایک سارا دوسری کول آئی میں ایک سزا دوسری کولائی تو یہ معاملہ رہتا ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں بات باقاعدہ بند کر سکتے ہیں تو خوش اور خوش سمجھا کہ آگا پر سکون ہونی چاہیے جہاں ہاتھ اٹھنا ہے وہاں اٹھنا جہاں بدنا ہے وہاں بدنا ہے رکو میں ہاتھ کہاں ہونا چاہیے پیٹ کیسی ہونی چاہیے سجنے میں کہاں ہونا چاہیے یہ ہے مطلب کچھ سکون کہاں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آ جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صاحب نے فرمایا صحابہ کے کو کہ یہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سرکش گھوڑے کی تم ہلا رہے ہو سرکش گھوڑے کی تم ہلا رہے ہو جی اس کنو سے سلاد نماز کے اندر سکون رہو تو کہا کہ رف الیہدین کرنا یہ سکون کے خلاف ہے اللہ اکبر اور یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس حدیث سے استدلال کرتا ہو کہ رف الیہدین غلط ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ظاہر انسان ہے اس حدیث کی دوسری صنعت اسی حدیث میں آئی ہے ایک حدیث دوسری حدیث کی تصویر کرتی ہے کہ صحابہ کرام سلام پھیرنے کے وقت دائیں طرف جب سلام پھیرتے السلام علیکم و اللہ کو ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے جیسے لوگ ہاتھ پھر کر سلام کرتے ہیں اور بائیں طرف جب السلام علیکم اللہ کہتے تو ہاتھ لڑے تو آپ نے کہا کہ کیا سرکش موڑے کی تو ہلا ہو سلام کے وقت میں کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف چہرہ مور کر صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو کیا یہ کافی نہیں کہ ہاتھ ہلاتے ہو یہ ہے نماز کا وفد سمجھیں کہ تو بہرحال آزا پرسکون ہونے چاہیے اور آدمی کو اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے دل کے خوف سے خوشی سے دل اللہ کی طرف مائر رکھے انتہائی محبت کے ساتھ ایک خاص بات اور بھی کہ عبادت نام ہی ہے ذلت کا فروتنی کا عاجتی کا کمر اور غرور کے ساتھ اگر آپ عبادت کر رہے تو نہیں ہو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کے نماز پلے سے منع کیا کیونکہ یہ متکبروں کی ادا ہے کمر کے ہاتھ رکھے ہوا ہے جہاں بولو کیا بولتا ہے تو یہ متکبروں کی چال ہے دوسرے یہ کہ سولی پر لٹکایا جو اب جاتا ہے نا اس کے ہاتھ کو ایسے دراز کر دیا جاتا ہے تو سولی پر لٹکے ہوئے انسان کے لیے یہ سمجھا تو؟ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کے نماز پلے سے منع کروایا یہ جو ہم ہوتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں یہ کے لیے اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور اسی لیے کسی کے ہاتھ جوڑنا نہیں چاہیے اور نماز کے علاوہ حالت میں نیتماد کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے جو. جی اسی طریقے سے رکوع ہے سجدہ ہے عبادت ہے یہ دوسرے کے لئے. اور یہ نماز ایک عبادت نہیں اللہ علیہ علم نے کہا کہ نماز ہے یہ والدوں کا مجموعہ ہے یہ تکبیر ہے یہ صناح ہے یہ تعداد و تسمیہ ہے یہ قرآن کی فرت ہے جی. یہ رکوع ہے یہ سجدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف انعبت ہے بندے کی رغبت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے یہ اس کا خوف ہے یہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے یہ خوف امید علاوت توکل فرت تقویر تحمید تحلیل قیام رکوع سجود یہ سب عبادت ہے نماز کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو خوشی خصوص کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر روح پیدا ہو نماز پڑھ رہے ہیں پتا نہیں کہ کہاں جماغ ہے گوبڑا ہے کیری گت پڑھائی یہ تو ہی پڑھائی بھی نہیں شروعات کی نہیں اگر اس طرح کا تردد پڑ گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی نماز پلٹانی پڑے گی ٹھیک ہے کچھ آدمی کی فکر ہوتی ہے جو نماز میں غالب رہتی ہے لیکن وہ حضرت فاروق رضی اللہ کہتے تھے کہ میں نماز میں کبھی کبھی پوری لشکر کشی کر دیتا ہوں کہ فلا کو کمانڈر بنانا ہے فوجی کو بھیجنا ہے اس راستے سے جائے گا فارض پہ حملہ کرے گا پوری پلاننگ میں نماز میں سیٹ کر دیتا ہوں جی تو ایسا اگر رہتا ہے اب ہم کو اسٹیشن جانا ہے عشا کے باز ٹرین ہے تو اب ہم بار بار کھڑی بھی دیکھ رہے ہیں آپ سے تقریر بھی کر رہے ہیں دماغ پر ہماری لگا ہو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو دماغ میں یہ تصور ہے اس لیے نیت اور ارادہ جو ہے وہ نکالے سے بھی نہیں نکلتا تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کی کیا ضرورت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عشا کی جماز اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کی تو آئے بھائی دنیا کے مسائل تو ذہن سے نکلتے نہیں یہ بات کیسے نکلے گی کہ کی میں تو لیے آئے سو اللہ جانتا ہے دل کے راتی بہرحال لیکن دور تک تصورات کی دنیا میں اور تفکرات کی دنیا میں آدمی کو نہیں جانے گی جیسے ہی خیال جائے فوری آپ کو جھٹکا اور بار بار اگر آ رہا ہے تو ذرا بائی طرف گردن گھما کے نہیں صرف بائی طرف تھو تھوک رہا تھو کرنا باللہ من الشیطان شیطان اور پھر اپنی طبیعت کو نماز کرنا فطف الحرہ الرحیم رہی فطف الحل مومن اللہ دین فیصلہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خوش رہتا اللہ اور اسی سور المومنون کی آیات میں دسویں آیت ہے کہ وہ لذی الحم علیہ صلاوات کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اوقات پر صحیح اوقات پر اول اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں بیچ کے وقت میں نہیں آخری وقت میں نہیں ڈال کے نہیںراچی نہیں. سے پوچھا گیا ایو افضل یا رسول اللہ عملوں میں کون سا افضل عمل ہے آپ نے کہا ایمان جی اللہ اللہ پر ایمان لانا کہا پھر کون کہا والا وقت, وقت جیسے ہی ہو لباس پر. اول وقت لباس تو کہا کہ جو لوگ اپنی لمازوں کی حفاظت کرتے اوقات کا لحاظ کرتے ہیں شرائط کا لحاظ کرتے ہیں شرائط کا لحاظ کرتے ہیں وضو کر رہے ہیں جی اور ٹخنا سوکھا رہ گیا ایری خشک رہ گئی جلد بازی میں پاؤں کا تلوا وہ جو گہرا حصہ ہوتا ہے پنجاب انگلی اور ایڑی کے درمیان جو گہرا حصہ ہوتا ہے اکثر وضو میں لوگوں کا چھوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے کہنیاں چھوٹ جاتی ہیں جی تو اگر اتنا اہتمام نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی رسول حدیث ہے نظر بِن النَّار مسلم کی ایڑی جن کی خشک رہ گئی تھی وضو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہی دیکھا کہ ان کی خشک ایڑیاں چمک رہی ہیں باقی آزاد گیلے ہیں جو خوش حصہ رہتا ہے گیلے کے درمیان وہ دور سے خشکی پر چمکتا ہے تو آپ نے کہا ان کہ خوشک کے والوں کے لیے جہنم ہے یا خرابی ہے اور ایک نے نماز پڑھی اور اس کی ایک چوری ایک درہم کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو کہا کہ نماز رہتا تمہاری نماز نہیں تو وضو کا اہتمام ہونا چاہیے اس کنجا کا اہتمام ڈھنگ سے ہونا چاہیے معاف کیجیے گا ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے افغان استنجا خانے میں پیشاب بھی اس طریقے سے گویا کی جھک کر کے پنجے کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں معلوم نہیں کس حد تک آپ نے پیشاب کو پیشاب کے راستے سے صاف کیا باہر نکالا مجھے معلوم نہیں اٹھے تو ایک دو قطرہ کترا دیتے ہو سکتا ہے ایسا ہو تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو بیت الخلا ہو اس کے اندر آدمی جائے پورے طریقے سے اس کو نیچے اتارے آرام سے بیٹھے جی کچھ نہ نہا کھانسی کرے اصل مخصوص کو آگے پیچھے کریں تاکہ ندی میں اگر کوئی پیشاب کا کو قطرہ ہے تو وہ نکل جائے باہر سے پھر <تصفح> جہاں پیشاب کر رہا ہے تو دیکھیں کسی ایسے مقام پر تو نہیں اس کا اس کی دھار گر رہی ہے کہ اس کی شیشے اڑ کے پڑ رہے ہیں جی یہ بھی یعنی صاحب نے حضرت عباس سنی ہوگی اہم کی روایت ہے کہ دو قبر والوں سے نبی صاحب کا گزر ہوا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا گناہ تو بڑے ہیں چھوٹے گنا پر تو قبر میں عزاب ہوتا نہیں نہبیر گناہ بڑا تھا لیکن ایسا گناہ تھا کہ اس سے باز رہنا کوئی مشکل نہ تھا پیشاب کا اہتمام کرتا لحاظ کرتا تو پیشاب چھپے سے بچ جاتا اور دوسرا آدمی چگل خوری کرتا تھا, تھا، جھگڑا لگانے کے لیے, فساد کے لیے. کیا ملے گا اہتمام وضو کا ہونا چاہیے آپ نے دیکھ لیا اور اسی طریقہ سے نماز کی جو شرائط ہے ارکان ہے تقریر تحریمہ سے لے کر سورہ فاتحا سجدہ تو سب کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں واجبات نماز بھی ہیں سنن نماز بھی ہیں سنن قولی بھی ہے سنن پیلی بھی ہے تو پوری نماز کو سنت کے طریقے کے مطابق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یہ ہوئی نماز کی وہ حفاظت اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کا واری سے اللہ ہو جنت الفردوس کے وارث ہے یہ جی جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت سب سے اچھی جنت سب سے اونچی جنت کہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے جنت الفردوس سب سے آلہ آلفا جنت سب سے عمدہ جنت بیچو بیس جنت, جنت جنت کا حصہ جس کی چھت اللہ کا عرش اور جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفس کا باعث ہو <تصفح> جی. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں میں کچھ اور جو لوگ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں جو لوگ اپنے مالوں کی سکھاط دیتے ہیں جو لوگ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں منہ نہیں مارتے جی جو لوگ وعدہ وفا کرتے ہیں جی جو لوگ امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں یہ اور پھر ساتویں صفت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے جس کا بیان آپ سن رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلت الفردوس کا ان کو وارث بنایا ہے اللہ نے ان کے کی درست کا وارث ہے جہاں وہ ہمیشہ نے اور الحمد للہ حضیرت کی حدیث تو بہت ہے بیان چکہ مختصر ہے اس لیے وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی سی کی روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے آپ کو ایک نثال دے کر فرمایا لو اللہ نہ حل نہیںلاف ع فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری نہر ہو نہر جاری کیوں اسے کہ نہر اگر رکی ہوئی ہے پانی اگر زیادہ بھی ہے اور بار بار اس کے اندر داخل ہو کے آدمی وصول کرے گا تو پانی گدلا ہو جائے گا جی لیکن اگر پانی جاری ہے وصول کیا اور مل پچاف کیا وہ گدلا پانی آگے بڑھ گیا پھر نیا فریش پانی جا رہا ہے پھر فریش آ یہ ہے جاری نہر کی بات جاری نہر میں صاف شفاف پانی میں آدمی پانچ مرتبہ وسول کرے تو حل یبقا مندرہ کیا اس کے جس ہر کہا کہا جب کا نہیں اللہ خطایا یہی پانچ وقت کی نماز کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نمازوں کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے چنانچہ دونوں السلامات الخم و جمعہ تو و رمضان و الى رمضان اور رمضان ارا رمضان مکفرات اور کبا قاصلہ پانچ وقت کی نمازیں جمعہ جمعہ کے درمیان اور رمضان رمضان کے درمیان کے ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرطے کے آدمی بڑے گناہ سے بچتا ہوں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نماز کفارہ ہوتی ہے تو یہ ایک حدیث ہے تو اس لیے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور پابندی के ساتھ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے اتنے سارے اہتمامات کے باوجود شریعت کے اندر لوگوں کی بے حسی اور بے رغبتی نماز سے کیسی ہے دیکھی مردوں کی بڑی تعداد مسلمانوں میں اور عورتوں کی شاید اس سے بڑی تعداد عورتیں نماز میں اکثر پیچھے ہوتی ہیں روزہ کہاوت ہے ہمارے یہاں کہ اگر دو مہینے کا بھی مرد ہوتا تو وہ آسانی سے رکھ لیتی ہمارے لیے تو ایک مہینہ بھی مشکل دکھتا ہے لیکن ان کے لیے دو مہینہ بھی آسان ہوتا لیکن نماز سے نہ جانے کیا جبکہ ان کے لیے مسجد کی حاضری کی بھی پابندی نہیں ہے لیکن اکثر گھروں کے اندر عورتیں یا جوان لڑکیاں نماز سے باتیں ہوتی مرد کے مرد کی اکثریت بھی اور عورتوں کی بھاری اکثریت بھاری اکثریت نماز سے بات کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں بے وقت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جمعہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ بدنسیبوں کو تو وہ بھی ہے نصیب نہیں ہوتا جبا بھی نہیں پڑتا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کا کیا حق اسلام میں ہو سکتا ہے کیا حق ہو سکتا کہیے شاید کو میں داخل نہیں ہے یقیناً داخلے مریم میں اللہ تعالی فرمایا ہمارے وقت السلا وکتب الشہ خلب ابیم باد امبیا کے کا ذکر کیا گیا ہے ان کی نسلوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اچھی نسلوں کے بعد انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نماز کو ضائع کیا اور بری خواہشات کی پیروی کرنے لگے جب بھی زندگی میں نماز نہیں ہوگی تو بری خواہشات کی پیروی بدکاری ہوگی نماز ہے جو لگام لگا دی کہاں جا رہے بڑائی کے راستے پر اسی لیے پڑھتے ہو ان جی کا سلاتا نواز الفاظ چاہے نواز الفاظ کو بھی نماز کو ضائع کیا تو خواہشات کی پیدوشی ہے ان نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب اور اسی مزدور کو صور معاون میں کہا گیا الدین انسلات ان نمازیوں کے لیے میل ہے یا خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے سہد کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں معلوم نے بتایا ہے کہ یہ دونوں آئے ان لوگوں کے متعلق ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال کے پڑھتے ہیں ظہر کو اصل میں اصل کو مغرب میں مغرب کو عشاء میں کچھ لوگ تو ظہر اصل مغرب سب کو لے کے گھر آتے ہیں کی نماز لے یہ اور اس کے بعد باری, باری سے نماز پڑھتے دن بھر کاروبار کیا اور جب کام سے پانی ہوئے دکان جب بند کیا تو چاروں وقت کی نماز پڑھتے گئے اور فجر کا تو اللہ ہی محافظ رات بھر اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا رہے معاف کیجیے گا اور رات بھر تحج پڑھتا رہے قسم اللہ کی اگر وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھا نہیں پڑھا تو اس کا وہ عمل حرام ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہا تین بجے سو گیا فجر کی نماز سو گیا اس کا وہ عمل حرام ہے کیے جائے کہ یہ ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں جو رات میں سنیما دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں دیر رات تک ٹی وی کے پروگرام میں وقت گزارتے ہیں گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے جا کر وہ ٹی وی بند کر کے سنتے ہیں کیا آپ مجھے یہ ایکسپریکٹ کر سکتے ہیں کہ فجر کے مذہب میں جگہ کبھی نہیں جو فجر کا نمازی ہوگا وہ الگ گیٹ پر جائے گا تو فجر کے وقت اٹھائے گا راجد کے بھی اٹھے گا عشاء کے بعد گفتگو کرنا منع کچھ ضروری گفتگو آدمی اپنی بیوی بی سے کریں اگر جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو کھائے پیے بیوی بی سے اگر اس کو ہم ہونا ہے کچھ بات کرنی ہے کل گھنٹہ چلو ابھی تمہارے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے کی نماز تم گھر پونے نو بجے پہنچتے دس بجے تک بھی کھاپی کر کے بیوی سے فارغ ہوتے ساڑھے دس کے بھی فارغ ہوتے اور سو جاتے ٹھیک ان شاء اللہ چار بجے ساڑھے چار بجے تمہاری چھ گھنٹہ تم سوچ کے ہو لیکن ایک بجے ڈیڑھ بجے آپ سوئیں گے کبھی نہیں دیکھتے تو اللہ سے نوجوانوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے بندے اور اور فجر کا وقت خاص کر کے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے انہیں قرآن اور فجر گانا مشہور لمبی طرح ہوتی ہے فرشتے کی حاضری کا وقت ہے فرمایا کہ جس دو وقت کی نمازوں کی حفاظت کی اثر کی اور فجر کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کیا صرف دو وقت کی حفاظت کرنے سے جنت مل جائے گی باقی نماز گانا ہی یہ بتا رہے کہ جو اصل کے وقت کاروباری وقت میں مقصد آئے گا نماز کو آئے گا نماز پڑھے گا جو فجر کے وقت نماز پڑھے گا وہ ان بقیہ نمازوں کو بدلنے اور الادا کرنے والا زہر اور مغرب اور عشاء کی ادائیگی میں اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی جتنی مشکل کاروباریوں کے لیے اثر کے وقت کی ہے اور سونے والوں کے لیے فجر کے وقت کی تو جو, جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت رہے گا وہ دوسری نمازوں پر بدلے گا اولا کار بند ہوگا تو یہ نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے یہ بات آ رہی تھی کہ نمازوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور نمازوں سے غفلت نہیں بڑھنی چاہیے حضرات انبیاء کھیلان کو دیکھیے اپنے ساتھ کس طریقے سے اپنے بال بچوں کو نماز کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرماتا ہے سرا تو اللہ کا اللہ کا نبی آپ اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کو کار بند رہیے ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے روزی تو ہم دیتے جی آپ عبادت کیجیے نماز نبی تو حکم ہو حضرت اسماعیل جن کی اولاد ہے رضی کی اولاد ہے وکار صلاکات وکارہ وہ اپنے بال بچوں کو نماز اور زکات کا رب کی پسندیدہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاح وسلام ہے دعا کر رہے ہیں ربی علی مقیم صلاح سے امین ضروری مجھ کو بھی اور میری ذریت کو نمازی بڑا جی یہ حضرات انبیاء اب حضرت رکمان جو حکیم کے لفظ سے ملکم ہے نبی تو نہیں تھے اللہ کے عبد صالح تھے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بولے عقیمی سر بیٹے نماز خائب ہے سر تو نظارہ یا بولے سر نماز خائب یہ دیکھیے کتنا اہتمام ہے <تصفح> اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنم کی روایت ہے شاید کی مرو اولاد ہے تم کی صلاح ہوم سبین اپنی اولاد کو حکمت نماز پڑھنے کا جب وہ سات سال کے ابھی بالغ ہے بالغ نہیں ہوئے نہ بالغ دیا ہے سات سال, سال کا حکمت نماز کا جی اور دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کی پٹائی کرو ایسی پٹائی ہے وہ دس سال کا بچہ برداشت کرے بے دردی کی مانگ نہ مارو کیونکہ اب نماز پڑھ نہیں ہوئی لیکن اب قریب الملوم ہے وہ تو اب جب سختی کریں گے آپ تو انشاءاللہ شاء اللہ بارہ چودہ سال کا جب وہ بادی ہوگا تو نماز کا ایک دم ہو چکا وہ اسی لیے وہ اسی لیے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی نماز جس نے نہیں پڑھی اس کے سلسلے میں سخت وعید آئی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر سے بین رجنے و بین نر و شرک ترک سراغ ایک آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز نماز نمازی ہے تو مومن ہے بے نمازی ہے تو کافر یا مشرک ہے حکیم الصلاۃ ولا مین من المشرکین من فرق الدین وہ کامش کیا کلو ہزی ویوار گئی پڑھے پڑے, پڑے, پڑے نماز قائم کرو مشرک مطلب لا سلام فرمایا منترا کا سلاد ہوں کا آمدن فقت کا فت جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوٹی وہ کافر ہو گئی مسرد احمد میں روایت ہے ربی صاحب نے فرمایا حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت کی کابو دردا اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے اور تم کو کڑے کرے کر کے جلال کیوں کے دیا جائے یہ بہادری اور عظیمت کی راہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اسلام میں حالت جبر و ابراہ میں آدمی زبان سے کفر کا کلمہ پڑھ سکتا ہے کہ کے دل اللہ کی ودانیت پر مسمئی لیکن اگر کوئی گردن کٹا دے اللہ پڑھے تو یہ عظیمت کیا بہادری کی را اور خاص کے ایسے وقت میں جبکہ اس آدمی کے شرک و کفر کرنے کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو اگر ایک صحابی مار کے ڈر سے کفر کا کلمہ پڑھ لیتا تو جتنے کمزور مسلمان تھے سب ہل جاتے لیکن حضرت بلا نے یہ ثابت کر دیا کہ تم جتنا بھی ادیت دو گے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو کمزور ایمان والوں کو ڈھالک ملی اگر ایسا ایک دو آدمی ہل جاتا اسلام سے پھر جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا تو ٹھیک ہے حالت اجواڑ میں حالت اکڑاہ میں زور زبردستی میں آدمی کفر کا کلمہ پڑھ سکتا ہے بشرتے کے دل ہے لچ پہلانے کے مطمئن ہو لیکن اگر آدمی اپنی گردن کٹا ڈالتا ہے اور اسلام کی شان اس کے گردن کٹانے سے بلند ہوتی ہے تو اس کو کٹوا لینا چاہیے مگر اسلام کی شان پر بٹن ہی آنے دینا چاہیے اور کہا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے اور تیسری بات آپ نے فرمائی ابو درزہ کو کہ شراب مت پیو ولا تشریفی خمرہ شراب متیوں کو اندہا مستاہ شر ہر برائی کی چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے لا حد غفل اسلام طرح کا سلاخ جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں عبداللہ بن شکیق تابئی ہے تنظیم میں روایت ہے کہ کانا اسحاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق اعلی کہ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ کسی عمل کا چھوڑنا کفر نہیں ہے سوائے نماز کے صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ کسی عمل کا ترک کرنا انکار کرنے نہیں روزہ کو مان رہے کہ فرد ہے کہ رام نہیں رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا تو گنہ گار تو ہیں کافر نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے کہ نماز کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ کافر اور یہ نماز کہاں ہوتی ہے مسجد مسجد کیوں بنائی جاتی ہے نماز کی اس کا بیسک مقصد نماز کی افاقت رب العالمین نے فرمایا کہ وہ یو تر ازین اللہ یوسکرفی حسم ہوں ان گھروں کی ان گھروں میں ایمان کی روشنی ملتی ہے جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے یعنی مسجد جہاں رات دن صبح و شام اللہ کے نیک والدی اللہ کی تصویر و تحریر بھی کرتے بڑے ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت جن کو ان کا کاروبار نماز سے اور اللہ کے ذکر سے واقف نہیں کرتا تو مسجد بنانا ایمان والوں کی شان ان اللہ من عام بلّہ آخر مسجد وہ بناتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور آفرت پر ہوتا اور مسجد کی تعمیر سے مراد ظاہری تعمیر بلڈنگ بنانا اور اس سے زیادہ مسجد کا نمازی نمازیوں سے آباد رکھنا ذکر و تلاوت سے آواز رکھنا در سے پڑانو در سے حدیث کا اہتمام کرنا جماعتی مشورے کی مزید منافع کرنا یہ اصل اس کی آبادی ہے مسجد کو آباد کیا ورنہ کروڑوں کروڑ کی مسجد بنا دی جائے نمازی کہیں نہیں ہے جی تو وہ اصل آبادی نہیں تو مسجد کی اصل تعمیر جو باطنی تعمیر ہے حقیقی تعمیر ہے وہ ہے کہ نمازیوں سے مسجد بڑھ رہے اور مضبوط تعمیر بھی ہو تو ایمان والوں کی شام مسجد میں نماز پڑھنا بہت بڑے عجر و ثواب کا باعث سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ستائیس گنا ثواب ہے اب چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم اب مزید لمبا نہیں کریں گے تو ستائیس گنا ثواب ہے تو اب آپ گئے نماز اکیلے اگر آپ نے گھر میں پڑھا تو ایک گنا تو ملا چھبیس گنا ثواب اس کا آپ کا رکیا دوسرے یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں بلا عذر کے نماز باجماعت نہ ادا کرنا گنا ہے قدرت رکھتے ہوئے اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو وہ گناہ کبیرہ کا منتخب ہوتا ہے نبی صاحب فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتی تو کسی نے جا کے کیوں نہیں جلاتے ہیں تو کہا کہ لو لو زبری اول ڈیسا عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو جلا دے گا جی چلو اگر نہیں بھی جلایا تو یہ کہنا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جلا دوں کیا یہ اس کے وجوہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے اچھا یہی بندگی ہے جو کسی حال میں معاف نہیں اور بندگی کے ساتھ کنڈیشن لگا ہوا لیکن نماز ہی ایک ایسی بندگی ہے اللہ سے بھی اس کی اہمیت ہے اللہ رکھے کہ کبھی کسی کے لیے معافی نہیں ہے جب تک عقل سلامت ہے جب تک عقل اور فکر باقی ہے نماز معاف نہیں ہے نماز معاف ہے صرف حائزہ عورت سے اور نفاس والی عورت سے جس کا خون حراست کے بعد جاری ہوتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس کی میں بھی پاک ہو جائے تو پاکی وس کر کے نماز پڑھے ہاں چالیس دن سے زیادہ خون جاری رہا اگر ماہماری کے جام پھر شروع ہو گئے سب تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ استحادا کا خون ہے بیماری کا خون ہے چالیس دن کے بعد وہ پاک سمجھ جائے گی وہ کرے گی اور نماز پڑھے گی حیض کی حالت میں اور نفاس بچے کی براثت کے بعد کا جو خون ہے وہ چالیس دن ہے اس کے علاوہ اسلام میں کہیں کسی سے نماز معاف رہے ہیں یہاں تک کہ خوف اور دہشت کا بھی ہو تو جنگی میدان میں نماز پڑھنے کا حکم اور نماز پڑھنے کا Allah. پھر امن ہو جائے تو اچھا کہا گیا کہ اگر بہت خوف کی حالت ہے ایک ایک ریکت سے بھی کام چل جائے اگرچہ اگر چاہے جمہور علم کہتے ہیں کہ ایک پڑھ کے جائے گا پھر دوسری دوسرا گروپ آئے گا ایک ریکت پڑھ کے جائے گا اور اپنے اپنے طور پر ایک ایک ریقت کو مکمل کریں گے لیکن حضرت عبداللہ اللہ کے عباس کی حالات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ربی نے فرمایا کہ حضرت نماز فرض اللہ تعالیٰ رضی ہی پھر حضرت اربان چارکت ہے اور مسافر کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کم سے کم فر دو رکت ہے جی؟ اور چاہے تو مکمل بھی کرے لیکن دو رکت سے کم نہیں ہے اس کے لیے جو دو ہی رکت پڑھنا چاہے اس کے لیے دو ہی دقت پڑھ رہے وہ پھر خوف بے رکھا اور انتہائی درجے کا خوف ہو گھماسان کی جنگ رہو تو آدمی ایک رکت بھی پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے خط پڑے جانو رکمان لوہ پر اگر خوف دہشت کی حالت میں تو قرآدہ ہے چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اسی حال میں پڑتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے تو اسی حال میں نماز ہے اگر ایسا خوف ہے تو اس کے نہیں پڑھ سکتے فیضہ امن تم فص کر اللہ حکم القم مال اور جب خوف کے حالت ختم ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کی شعید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے باقاعدہ نماز کسی سے بھی معافی کسی حال میں معافی بیمار تو بھی اشارے سے پڑھنا ہے ہوش اگر باقی ہے تو ہاسپیٹل کی کھٹ پر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کپڑا بدلوا دیا جائے گا تہارت کروا دی جائے گی اور کو اگر اتر گھوم کر کے آپ کا بیڈ ہے آپ نہیں بیٹھ سکتے یا سٹ کو آپ ٹیبلا رخ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر سسٹم کو آپ نہیں ہاسپٹل کا بگاڑ سکتے ان کے کہنے کے مطابق تو آپ کا ضرور ہے اس کی طرف ہوا لیکن نماز معاف نہیں تو جماعت کا استعمال ہونا چاہیے اور مسجد میں بلاؤزر کے آنے سے رکر نہیں چاہیے اگر ازرا ہے تب ٹھیک ہے بلا عزرایا اقدماجی کی روایت ہے کہ بن سمے نظاف الم جس نے اذان سنی اور اذان کی پکار نہیں پر پکار پر درد قبول نہیں کیا یعنی مسجد نہیں ہے فلاس اللہ بنسم تو اس کی نماز نہیں ہے اللہ کے اس کے پاس کچھ اور یہ بھی مسلم کی روایت آپ کے ذہن میں ہوئی کہ ایک اندھے صاحبی آئے کا اللہ میرا کوئی قائد نہیں ہے جو میری رہنمائی کر کے مسجد تک لا لے تو کیا میں گھر میں نماز پڑھوں تو چلے گا آپ نے کہاں چلے گا پھر اس کے بعد جیسے ہی لما تول رہا جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا تھا بلایا اور حضرت ملا آزان سنتے ہو کہ ہاں کا پلا ادھر تب میں تمہاری رخصت نہیں پاتا ادھر بسی لگا اللہ اور حضرت عبداللہ بن رسوم کی ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں صحیح مسلم میں ہے حضرت بن مسعود نے کہا من منسل رہو حضر مسلمات ابن مسعود رضی علی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ سے مومن ہو کر ملاقات کرے مسلم ہو کر کے ملاقات کرے تو اس کو چاہیے تین پانچ نمازوں کی حفاظت کرے تو اس مقام پر آ جہاں ادا کرنے کے لیے ادام دی جائے اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو ہدایت کے طریقے سکھلائے اور ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر بلا عذر کے جماعت چھوڑتے ہو تو ہدایت کے طریقے سے ہٹے اور کہا کہ اگر تم جماعت سے بلا عذر کے پیچھے رہ جاؤ گے جیسا کہ کسی ایک آدمی طرف اشارہ کر کے کما یا تفلفاظ رجول جیسے کہ یہ آدمی پیچھے رہا کرتا ہے جی دیکھیے جیسے یہ پیچھے رہتا ہے ہمیشہ جماعت میں اگر تم لوگ اس طریقے سے پیچھے رہو گے تو طرف تم سنت اگر کم تو اپ نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے اور جس نے نبی کا طریقہ چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہو جاؤ اور انہوں نے یہ بھی کہا اللہ اور اس کے آگے دیکھئے جملہ روک کے کھڑا کرتا ہے کہ وہ مار دونا یہ تفلف اللہ منافع ہم لوگ صحاب کرام کے زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نماز سے میرا عذر پیچھے رہنے والا منافع ہی ہوگا اللہ اور ہم نے وہ بھی دیکھا بولے قدر اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ آدمی جو ہاتھ بینہ بھائی نہ جو نہیں دو آدمی کے کندھوں پر اگر ہاتھ رکھ کر اس کے دو بیٹے ہیں دو نوکر ہیں جو اس کو کندھے پر ٹانگ کر کے اور اس کو گھسیٹ کر کے مسجد لا کے بیٹھا سکتا ہے تو ایسا بھی وہ کرتا تھا سواب پانی کے لیے اللہ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے آ آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آل اولاد کو ہمارے دی بچوں کو ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ تعالیٰ نمازی مزید بنا بس تعین سب نے اللہ نے کہا کہ مشکلات اور بسائب میں نماز اور سب کے ذریعے بد چاہو ہو وہ ان حالت ابھی نماز بہت بوجھل آمی. ہے مگر ان لوگوں کے لیے بوجھل نہیں ہے یا ان لوگوں پر بوجھل نہیں ہے جو اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں ان کے لیے بوجھل نہیں ہے ان کو تو بغیر نماز پڑھے آرام ہی نہیں ملتا لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے لیے کہیے گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ چڑھ جائے گا لیکن پاس مت مطلب کی نماز نہیں ہوگی گا گھر مسجد کے بازو میں ہے لیکن نہیں آئے گا کاروبار دنیا کے لیے نکلے گا دور جائے گا بیس کلو میٹر پچیس کلو پچاس کلو میٹر جا کر کے کاروبار کرے گا لیکن چند پیدم پر مسجد ہے لیکن گھر ہے مسجد کے بازو میں بنایا ہوا ہے لیکن نہیں آئے گا غور فرمائی تو کہا بھائی نہ کبھی نہ نماز بہت بوجھل چیز ہے آسان نہیں ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اس بات پہ یقین رکھتے کہ اللہ ملاق ربد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ اللہ میں لیں اور رب تو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں اور قیامت کے دن ان کو حساب و کتاب دینا ہے ان کے لیے نماز بوجھل نہیں ہے بلکہ نماز تو ہے ان کے لیے ہر کام سے زیادہ آسان نماز ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ان کو سکون نہیں ان کو چین نہیں اللہ رب العالمین ایسی ہی طرف ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں تب سما دے کہ ہم جب ایک نماز پڑھ کے جائیں تو دوسری نماز کا ہم انتظار کرتے رہے گا کو دیکھتے رہے اگر لےٹ رہے سو رہے ہیں تو بچوں کو مکلک پڑھ کے سوے بیوی بی کو سمجھا کیونکہ اگر میری ند لگ گئی اور وقت ہو جائے نماز کا آزادی یا پونے تین بجے سب کی آزادی ہوتی ہے تو ہم کو جگہ دینا تو ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے جی دل کہیں لٹکا ہوتا ہے جی جیسے پنکھا لٹکا ہوا سمجھو ہے کاروبار میں ہے گھر میں لیکن دل اس کا مسجد میں ہے جیسے کہ کوئی چیز ہے جو لٹکی ہوئی ہے مسجد یہ مشین میں لٹک ہوئی چیز ہے مستج ہٹائی نہیں جائے گی بول رہے بھائی اور ایک چیز ہے مشین میں اس کو ہٹائیں ہاں لٹکا دیا لٹکا دیا جی تو کہا کہ وہ ہے باہر لیکن وہ یہ سمجھے کہ دل اس کا کوئی شہ ہے جو مسجد میں لٹکا دی گئی تو ہے کاروبار میں لگے اس کو فکر کر مسجد تو ایسے شخصوں بھی اللہ ربر میں قیامت کری اچ کے ساری نے جگہ دے گا هذا ومن الله <سؤال> التوفيق وصلى الله وصلى الله وبركاته محمد وعالي وصلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته